اگر کسی نے جبرن کسی عورت نال زنا کیتا ہے ان دی سزا ہے دس سال اگر کسی جانور نال کیتا ہے یعنی کھوتی نال تھی سزا دس سال یعنی تے قانون عورت دے کھوتی برابر نہیں فرمائی <تصفح> کوئی ایسے وکیل ہوگی کوئی تھردار ڈی ایس بی ایس بی ہو سپریم کورٹ دے جج تک نہ چیز کا چیلنج تازی رات پاکستان جو ہے یہ حقیقت میں تازی رات کے ہر ہے اٹھارہ سو ساٹھ کی انگریزوں نے بنائی تھی وہی لانتی قانون چوڑیاں لگاؤں جس قانون نے مسلمان دی بیٹی کھوتی نو برابر دا درجہ دتا لاکھ لانت کیا اللہ رسول حکم سی اللہ رسول دا قانون کی رب دے قانون دے مسلمان تھی عورت دے برابر کیوں نوزو بلا مسلمان تی کھوتی جانور دے برابر کیوں مسلمان کی عورت کا رتبا کو سمجھ آئی کوئی نہ بولو بولو حضور پاک نے فرمایا سو عورتوں ننانوے دوزک جان گیاں ایک جنت جان آج بے خلو عورت بے وقوف قوم روزانہ جلوس کھی ہوئی خواتین حقوق کمیشن مول بھی ہمارے حقوق, کھا رہے ہیں. ہم حقوق لے. لائی اور اخبار لو حکو اگریز کھلو جا بختالیے میں تین ان حق دے سا بھئی کھوتی توں تح آہا. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے وقت دیئے ہوئی عورت ہور دا مقام رکھ دی سی جنت دیاں ہوراں دا بارے مولا قرآن نے فرمانا ہے ہور مقصورات الفلخیام جنت دیا ہورا جنت پاک بزار فردیاں نہیں انہوں نے سام محل بند رکھیا ہوا جی میں جنت دی ہور بزاری نہیں بند گھر پئی ہے تو ہوں خدا دے آ مسلمانوں دی دھی بہن کا مقام جنت نال دا سی تا کر کے رب نے یہاں فرمایا کرنا سی بوتے کلا تو اپنے گھر بند ہو جاؤ بختالیو مقام پسند نہیں آئے اللہ چالا سونا رب فرما دے حصے ہوراں آنگ گیا انہوں تو پہلو ان کسے बंदे हाथ लाए ना किसी जिन हाथ लाया यो हुक्म अल्लाह तला तेरी साड़ी धी बहन उतारे सा शरीत फरमा है, है। मेरे सोने लगी फरमाया है غیر عورت نال مرد دا جسم تو مرد دے سر دے اندر میخ ٹھوک جاوے کی مطلب اگر عورت دے جسم لگن تو بچن بچنے مرد بچن لگا سر میخ ٹھوک گئی ہے فرمایا میخ ٹکنا گوارا کرے پر غیر عورت نال جسم نہ لگن دے وے بلکہ ابو ہنی فراہم امام ہے کا فرما ہیں مرد نہیں ہونے چاہیے عورتیں ہو چاہیے کہ عورت غیر جس جگہ تے بیٹھی ہو جنہ چیر جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے ان وقت تک مسلمان بندہ و ستاں تے نہ بیٹھے تو مسئلے سمجھانے کو کوئی نہیں تک وقت والی باندی کہ نہیں باندھیاں ہوں بابا کھلو دے سے کھلوتیاں ہو بھی کامیاب مرو پتہ نہیں تو کی سمجھنا پڑا موڈیا تڑھی فردی اٹھی فردی باندھی نہیں اال دیا کانگڑا کھلو جی کھوڑی تال لگاؤ اتو لمیدوار میں لاہور گیا شالامار مار اتنے وسی سال دینگڑ لکھا کھڑا امیدوار میں ہاتھ چا جوڑے میں وہ لا پتا نہیں کہڑے پاسوں زلد لاؤن یہ ایسی سال والی والے امیدوار ہے وہ میرے رب کھوتی چ بن گئی عورت رہی ہو قسم خدا کی کے اللہ جنوب مرد آکھے پردہ کر گھر آکھے چھے جام موڑی پتا نہیں کس موڑ بھی مسئلے سونا ہے اصا نہیں باندیا وہ عورت نہ سمجھی کھوتی جنہوں مرد آکھے پردہ کر وہ نکر کھوتی عورت نہیں اور ہوے جا اندر بولے میں پردے بچ بوا سناو گل عورت کی گل نہیں مادر ملت اسلامیہ سجے طیبہ طاہرہ تاہرا آئشا سا سناو جہی گل کدی نہ سنی ہوگی وہ سن لیا سکولی خندی ملتوں در مل تھی جی فوٹو چوکے ٹنگی ہے وہ کنگڑ جی چاٹا اتوں تک کھلیا کدی نال بیٹھی کدیے ماد ملنا مادر ہوئے نسا لگو گا رتم کتنے ہو سکتی بلرگ فرما کوڑی ہوں اثر ہوں بچبیاں جی دھی ماں دیاں جی فوٹو گیر ویخ میری ماں تو میں گولی مار کے سٹ دیا اے مادر ملت نہیں مادر ملت مادر علت مادر ملت سا مادر ملت سلامیا سا سبھی جا کبرا اما صدیقہ سا ماں گل سو مشک شریف دی حدیث مشکات شریف دی روایت اما آئشا سدی کا فرما دیا نے جب میرے حجرے نبی پاک دفن ہوئے کی مطلب لاہ پہ اما آئشہ سدی کا حجرا سی اندر ہلور سرکار دا وسال ہوئے اتے دفنائے گئے ہیں اما آئے شا سیکا فرمایا نے جب میرے ہجرے اندر نبی پاک دفن ہوئے میں پردہ منہ دا, دا, دا کرن بغیر میںف جبوکر دفن ہوئے بغیر جاندی سا میں سا میرے باپ دفن ہوئے فرمایا جب امر منخاب دفن ہوئے میں منہ کپڑا پاپ کے جاندی سا مینوں عمر تو ہیا آ جیندہ پہ آئے ہیں؟ بول چل سبحان اللہ ان کوئی میں سوال کرنا کوئی مائی دلال مینانس کٹ کے وکھاوے کہ اللہ فرمایا ہوبر والوں تو پردہ کرو یہ مینو کسی تھان تے اللہ فرمایا ہوے قبر تو انتو... فرماندر دفن ہوئے امر جیسا اج دیا بخشا والیا اور پتر بہ جا سا پتر ورگی بہ جا سا میں کمرے پتر عمر پاک سی پھر نبی دا رشتہ دار بھی توجہ ازوا جہ ہو ہا تو ہم نبی کی گھر والیاں مومنوں کی کی مائے پتر بھی لگتا ہے پھر وہ کمر دفن ہوا فرمایا میں لیڑا موتے لے کے جی میں مور تو ہیا آ شریت مزاق پکڑتی ہے جیڑی آتی ہے پتر سارے پتر ورگا بہ جائے کوئی لگا پردا ہی نا کوئی پتر دی دا کوئی برا کی کوئی شوہر دی کوئی باپ دی کوئی مامے دی کوئی چاچے مڑت کھلے کھاتے کام دی بابا سمجھ آئی کوئی نہ اے ہے عورت اے ہے عورت پیا بولے رب ہے جا حکم ہی نہیں پر عورت کا ہیا اندروں تقاضا پیا کر میں پردہ کرا سجنا بدر تو نے کی بابا فرید دے آستان تے گئے جی بولو بابے کی نگری ویکھی جی ہزور دربار شریف دے کے پر جا واجرا بنیا کھڑا تو اندر قبر شریفان نے کدی ادھر بھی گئے جی انہوں نے نال کبے ہاتھ پرلے پاسے वो अंदर जाके कभी वेखिया जे कि नुक्कर दे कपड़ा ताय है।, है, है, है, है, है, है कबरान दे किबर نہیں نہیں تو نہیں سمجھے ماؤتر یاد، ماؤتر یاد، اندر یار اندر موج دریا ایک کھڑا ہے مستورات مسترات بس گل بن گئی والا سی बाबे फरीद कीरत वाली सी जालत तक कबरों छुपाई खले दे हम तू आप समझ ले जिन्ह दिया बीबिया दियां कबर खैर नहीं वेख सकता उन्हों दिया बीबियां खाण वेख सकता वे کہ میں آبے فرید کا وا تو بابے فرید آ سر عام لگی پھرے ان دی قبر بھی لکتی ہے سکول پی جی ان دی قبر بھی لکتی ہے دفتر پہ جی ان دی قبر بھی لکتی ہے جناب ووٹان کے کھلوتی مابا فرید آنا میرے کو رات تین سوٹا پھرنا وا حرید حرید تو کی سمجھنا ہے بابے کا ناراچا مارا پٹھا سردا رکے بزرگ نا اچھا بابا فری سید نہیں سن یہ کون سن پتا جی اولاد پاک چونے؟ حضرت عمر دیلاد نے اے فاروقی نے فاروقی اے تے فاروقی شرم حیات مئی ڈر پردا کیونس نہیں ہو فرمائی خیر تو مرد پیا کرنا نہیں آدی جنوں مرد آخ آخے ہے سمجھ لگی جی کوئی نہ سن لے اتنے کیوں پہنچے بدل کو فرمانے رہے کافران کی کافر کر چڑ دیے جی قرآن دا بیان پر یوتی یوتی کافر بھی کرتی ہے پلا بھی کر چڑتی سکھان دی مننے گا خالی کافر کروڑیا اگر جی کتریاں دی مننے گا خالی کافر کرنا کافر بھی کرنا کلا بھی کرنا دی کوشش مسلمان دی عزت رک جانے کا سارا ٹی وی تعلیم قانون سارا نظام جوڑا جس نال رننا بے حیا بن بے حیا بن مرد بے غیرت بن رننا باہر نکل پٹکاری لگن مسلمان بھی کول جائے گا بن جاوے گا جڑا ہو سی انگریز دا یار ہو جڑا غیرت مند ہو سکتی محمد ربی کا گلام ہوے گا جائے اللہ بولو چا سبحان اللہ یہودی دلہ بناؤں گا وہ کوشش کرتا مسلمان گیرت گیرت ہی مسلمان دا والے ہے ادھر ویکو میں دعوی کی دلیل سونی ملک دا ایک نوا قانون ہن پاس ہو ہے زنا بر رضا جرم نہیں ہوا پاس رضا مندی کے ساتھ زنا اگر ہو رہا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں یہ ہوا پاس قانون کے نہیں پولیس رو آرڈر بھی آ چکے ہیں اس دا مطلب جان جرم نہیں مطلب سمجھ نہیں میں سمجھا کیونکہ جی جی میں سمجھا میں کسے نہیں سمجھا نہ کسی سمجھنا ہو اس مطلب یہ کہ اگر حکومت نال کوئی ستا نا جرنل کرنل ایس پی ڈی ایس پی وہاں نال کوئی ستا ہونا آخر کچھ نہیں انہوں اما نچھنا تو تنا ٹھیک ہے جی اما آخیا ٹھیک ہے تے نہ آخنا مڑ بہ جانا کیونکہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں توجہ نہیں فرمائی امر ہے کون سمجھ آیا تمہیں کسے سمجھایا ہے ان جیسمبلی میں سمجھا <تصفح> سارے قانون پاس کرنے والے سپیکر سارے گل ان سمجھ بڑی آئی یار دلے سر پیابیا جی سمجھ لو بھی قانون بنا دب مطلب تیرے ملک کا قانون ہے تھی لنگر کاؤ لنگر تو فارغ ہوا گے سوچیں گے نا سارے ملک دا قانون ہے آج دا نہیں شروع دا قانون یہ ہوئی جی اس قانون جنرل زیاد دور چدو آرڈی نس کے تحت موقوف رکھ دتا گیا موقف موقوف نس بنے پہلو چل رہا سن جنرلینس بنایا آرڈینس دے تحت ایک قانون ہویا ہوا اگلا جاری ہویا ہوں اس کی شانی کی وہ بئیمان سی کالا تجالی شٹانہ دا استاد سی امریکہ کا خاص ٹو سیٹ نے افغانستان چمرکا جناب غالب کر کے روس دی پوری کوشش کی سارے ہربے جاندا سی اس حدود آرڈی نس آ بنایا آرڈی نس آرڈی نس کا مطلب دنیا نہیں جاندی آرڈی نس کا مطلب ہوتا ہے لغت کی کتابوں میں لکھا ہے وقتی اور آرزی قانون سڈے نبی شریعت وقتی نہیں آرمی نہیں جد کی آئی ہے اس وقت کو لے کے ہمیشہ کوئی نہیں خبر ہی نہیں حقیقت حال دا پتہ ہی کوئی نہیں شیطان بھی خنزیر کازی شتان سے آرڈیس بحال آرڈیننس پہ آخنا یہ پاک نبی شریعت قرآن آرڈیس یہاں آرڈیس آخر سڈے نبی دا قرآن ہمیشہ واسطے قانون ہے یہ کوئی وقتی نہیں یہ کوئی آرمی نہیں تا کر کے بیٹھے آرمی سمجھتے ہیں توڑ کے ایک پاسے رکھے پھر نواں قانون وہی بنا کے رکھے رضامندی نارمی کوئی جرم نہیں ہوں میں پوچھنا وا میں کتے گائے راتے دی واسطے لڑنا ادما کے ویٹ لکھن کم ہوتا ہے ہاں دار بابا یہ لڑتا مکھیچ کے کیڑے پہن پہ کیڑے مرد افسوس کتے पर तेरी हुकूमत ना भी बिगारत की वो आखिरी मां जरा मर्जी सुता हो गया कुछ नहीं आखना جڑا قانون انہیں سارے واسطے بنایا ان بھی لگے گا وہاں کی بہن لگے گا سب بہن حکومت باپ ہوتی ہے حکومت باپ بھی تھانتی ہے بہن حکومت بہن گل کرنا ماں ہوئے بہن ہو سکتا ہے وہاں بھی ماں بہن دال بھی ہو سکتا پر انہیں کلیا سارے کٹھے ہو گئے اسمبلی والا سر ایم ایل اے پی سارے کٹھے محمد بخش فرمان بےغیرتاری چلا بے شرمی بے مرغے والو ساگ سرو کا چنگا काफर की संगत का नतीजा वेगा सच फरमाया दूजे काफिर काफिर कर भी करेगा तो दला भी कुत्ता लड़ लड़ मरे मेरी मादी क्यों खलोता है तो सात लख फौज हुकूमत आखे दब करा یہ بھی حقوق لو دو ہم بھی کہتے حقوق لو پی وہ میرے مولا وہ میرے مولا پال لیں چنگا سی ہوئے چلو کتا بن کلا جڑے اپنی ماں بہن دے راکے نہ تے تیری میری راکی کی کرے سمجھ آئیے کوئی نا یہ اخیر اخیر قسم خدا دی سڈے دلے ہو سڈے اخیر ہو انجدا قانون تو فرو بھی نہیں پاس کیتا ہونا وہ بھی آنا مینو اپنی رن بھی کر سارے پیچھا چھٹ گیا کیونکہ اب اگاہ جانے پہ تک ہی لکیسویں جہاں آتا کوئی آتا اکیسویں سدی میں تیری سے دخل ہو رہا کوئی آتا بائیسویں میں دخل ہو رہا ہے میں آسا چھالا مارو تو تھوڑو قیامت جا بڑو تاکہ جلدی ترقی کر جا کوئی نہ من بیٹھے ہوا ادھر ات قانون قانون چات ساری کنندی پی ہوں کافر قانون دے دے چلن والا جیڑا کافر دے قانون نو قانون چا سمجھو کافر ہے قانون صرف اسلام دے اور کوئی قانون نہیں باقی صاحب لٹن کھان تے بدماشی تے ظلم دے تشدد دے طریقے تیرے مقانون ملک, ملک دے قانون دی دفعہ نمبر ایک سو ساٹھ دفعہ پتا کی ہے دیکھو قانون ہا <laughs> اگر دو بندے تو تو میں میں پہ کر دیں تو تو میں میں آ لڑ دے پہیں تو آنڈا تو تو انڈ دو آنڈا میں میں دو آنڈا تو تو ان قانون کیے ایک مہینہ قید یا ایک سوڑ روپیہ جرمانہ یہ دفعہ قابل سلو نہیں یعنی یہ سلوہ نہیں کر سکتے چٹی جانا ہے سلا خلا, خلا, خلا, خلا. قدو جدو تو میں میں جب لڑ رہا ہو سفا نمبر اپنا دفا ن تین سو پنجی تین سو چو, चो, چونتی یہ چھری چاقو چھری چھوٹے یا چھوٹے دے ہو چنگے تگڑے پھر سزا اہ تاستے بھی سزا تو چوریا واستے بھی سزا پھر اتے سلاح ہو سکی چھری کچیا مار کے سلا تال آنکھوں ملک پاکستان کے قانون پر خدا کی لانت نہیں جڑا نہیں لانت پاوے گا میری طرفوں دے تا لانت اچھی پاؤ مرو رابط ہو لے نورانی کرو کیوں کہ اوڑا قرآن نالی ہے چھو بیتے قانون کا بھردہ قانون جرائے کیوں یہودیاں قانون بلائے तू तू मैं मैं ते सुलाह नहीं हो सकती छुरी तू तू मैं मैं सुलाह हो गई ते फिर ते हमेशा वास्ते वैर मुक जा महीना अंदर तूनो तू नीचे उथे दाल पीवे मुशक्कत मेहनत होर तो दुख महीना पूरा वेखे सिर्फ तू तू मैं मैं भूल जा ہر مہینہ سزا نہ بھولے گا باہر نکلے گا تو لازمان آؤں آ چاقو مارے گا چرییاں مارے گا لڑائی نم ہوئے گی فیتنا پائے گڑ ساڈے والے گا مڑ کھینچی دوئی جا گے تو پیسے کھدی جا گے تو مڑ ترنی جا گے تو چاقو چھری تلا کیوں آخیا اس واسطے کہ چاقو کا زخم کہڑا چھے مٹ جا آخر مہینہ تو لگنا ہے ٹیسا نکلنیا ٹیسا نکلنیا میں لڑائی ادھر سلاحی کرنی اندرو معلوم ہوا اللہ نے پورا اتارے توجہ نہیں فرمائی جا بول سبحان اللہ سد کے جا یہ چلتا پیا حفاظت پی خلاف بولے دہشت کر دے پا رہے ادر سٹو چیلین سٹو مار دو کیوں پہ بولتا قسم خدا دی دے قانون کفر کافر لڑتے مسلمان نہیں لڑتا میرا پاپ تو حسین بھی دین چلیا سی نبی بھاگ نے پیاسی جنگا کفر کفرت نہیں اسلام واسطے کی سلاحتی ہے یو پی چلے وہ بھی دینتے لڑیا وے جب کفر لڑائی ویے گا وہ کافر کرے گا معلوم ہوا جہے کفر قانون لڑ رہے ہیں یہ بھی کفر نے جڑے بچا رہے بڑے پڑے نے مسلمان وہی ہے جا کے مجرم ہے پاپی ہے پر جب نبی دے قانون کی گل آئے گی سارا سر اولاد قربان نبی دے قانون تہ گئے سنو اج تمیاں گلام کافر قانون بنایا ہے مسلمان مر جائے ان دا پوسٹ مارٹم کرو کی کرو پوسٹ مارٹم دا مطلب جاننا پوسٹ دے مارو ٹم برا مر گیا پیو مر گیا چوڑے کول لے جو اپنے آ مارٹم کون کردے چوڑے بورڈ بنا پے کیوں آ انگریز قانون بنا دتا ان چوڑا بایا مارے बुगदा ला लोका सिर त मार मथे सिर पाड़ क्यों सटदों बेजा कर ले फिर मार छाती दो टोटे करके फिर विचो आरशा कर लेता फिर सींदा का मूज दे, दे। रस्से हूं मैं थोड़े तो पूछना किसे मरे مرے بندے کسے دے مرے نو اگر کوئی جا کے منہ دے تھپڑ مارے اگلے کی کریں گے بولو اچھا اپنی برادری دا ہوئے یا مسلمان ہوسلمان ہو خالی منہ پہ تھپڑ مارے برداشت نہ ہوتل تک نوبت پہنچ جاوے سڈے مرے کیا مارنا تے چوڑے آخر انگریز آخیا میرا چوڑا تھوڑے مرے, مرے ٹوکیا وڈے گا تے قوم آخیا اتنا وڈاو گے بھاوے ساڈا پیر ہوزم تارک جان گے آزم تارک قتل ہو گیا انہوں پوسٹ مارٹم ہویا کہ نہیں سا باجنا نوان دے خون شا شا پا اگر سے اسک نو کوئی شی چاہ کی کرنا ٹنگ دینا اچھا شیعہ ہاتھ لاوے ٹنگیا تے, تے چوڑا آزم تارک دی کھوپڑی رکھ کے ٹوکا مارے سینے تک کے ٹوکا مار گندی کلاشر لے کے باہر کھڑے ہو ہمارے پیر کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے ساڈا پیر چوڑے کے ہاتھوں نتر پہ ہے مرن تو بعد اصان باہر انتظار کر رہے ہیں پیسے بھی ہتوں دے ہوں وڈی کافر بن چکی ہونی ساڈے نبی سرور نے فرمایا میئر کا جنازہ ہالی لے کے جاؤ نہ دوڑو تکلیف ہوئے ہوئی سونے نبی ندی شریت فرمانی ردے یہ ہولی ہولی قوم جی تے تو جگتے مردے والے کون نہیں مڑ میں یہودی ایک قانون دا لفظ چپول پوسٹ مارٹم تیرے آستے قرآن بن گیا سورا نبی دی حدیث دے خلاف نبی دے قرآن دے خلاف شریعت دے خلاف انسانیت خلاف وہ قسم خدا دی کر کے آنا وہ نے آ موئے ڈاکو بھی نہیں مارتے موئے ڈاکو بھی پر ڈیل آنتی سور हाथ ना ला जाचा नहीं होना मैं थोड़े तो, तो पूछना एक बंदा सामने बंदे मार के खलोता परचा क्यों नहीं होता जिना चेर पोस्टमार्टम नहीं बंदा सामने खलोता मारने परचा कि मरण सुती बिरादरी तू हाले भी मेरे ख्याल में दाल के ख्याल बिठाओ मैं بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خونا نکلا ترقی ترقی شور شور سکول لکھ لاکر چورا بڑا سکول نے پیسے دتی آئی آج ملا گلے بن جانے پڑھائی سکول ہاتھ نہ آتے وڈو ٹوکو شاہ بات اور کرتے بھی نگا دس ہوئے گسل میت ترو ننگا کر سکو کیسل دے کپڑے ستر کپڑا پاؤ لکھ سوراں تے جڑے بیٹے پھر تھانے کچہری پری پیا جور یودیا کے پترا دال یہ دلے مار نہیں جاندے اس زندگی موت چنگی اس نوکری نالو قبر چنگی چنگا سی اس روزی اے قانون اے ملا آزم تارکی نگا کرائی کھڑے چوڑا کپڑے لا کے اور بریلویا کا مولوی اکرم ردوی شہید ہوا انہوں کا ہلاک ہوا مریا اے سڈا مول اکرم ردوی شہید ہوا کہ نہیں ہوئے اندر بھی پوسٹ مارٹم ہوا کہ نہیں ہو سڈیا اپنے سامنے ہوا آشق رسول جھوڑا ننگا کی کھڑائی آلما ننگا کی کھڑائی مار مار کے ٹوکے وڈی چائی آ جی اگریز جی. آخر ماں بہن قانون بناؤ جی آکھنا کیوں ہونے دیکھ پچھوں ایڈے ایڈے قانون ظلم دے یہ سارے سورا میرے قبول چیتے ملہ بریلوی بندی بھابی سارے جڑے جی آگے نمالے جنال تو بات دو آنا ہے آدمی نگا کی مو نگا کر مٹی چوڑا مستقفا قانون توجہ نہیں وہ فرمائی معلوم ہوا ٹکر کی لڑائی ہے ختم لڑائی کٹان دے چوڑے دے بریلوی اتفا کٹاوے گا, دے چوب چوب چوب چوب گا دے بھی نہیں کٹاگ گوبندی چو کٹاوے گا بھی کٹان گے دے लड़ाई जनादे तो हुकी खाया तवजो नहीं हो फरम रोकना किम तो पैस वक्त नहीं है हस्पताल चंगा वो समझा जाता لکھان چوبیس گھنٹے سروس جاری ہے ایمرجنسی کھلیا مریض چوبی گھنٹے جا ہسپتال کھلے اگریز کھلا چنگا رہے لوگی آخر اسپتال بڑا چنگا لالے ماہ لگتا دربار پرچے چوڑے دھوں مرا یہ مرے نلیل کرا بدلے لوا اس لاہی اجوبی والے وہ توجہ نہیں فرموی مرہ کافر کرا میرے ظلم کفر یہ دو قانون آخ گے تو آپ کافر تے ہا کوئی رحمت نہیں رہے شادہ کلندر اقبال, سے اقبال یہ پوچھے کوئی آج جد واپس آدھ ایک پنڈ دی ایک کین رن پتا آخ عام ٹی وی نہیں آئی یہ معمولی بھی سیار نہیں تینوں کی پتا ایک دشان ہے یہ کابے کی کچھ چریدا میرے مالک کر کے جب حاجی مار دینا پتھر پشتان ہستا ہستا وہ بےلیا مارنا دیکھے ہی نہ سال عزت لٹاوے پر پیسہ تو کما دفتر جائے ہر پاس کلینڈر بنے جی وہ مینو رکھ لے لمیا سبھانا سبھانا نہیں بولی قوم دوم دماسی گایا جی مردی گئی ہے جرنل تو لے کے تھلے تک سارے پہ سن خلا پورا نہیں ہوگا سر اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اب کبھی پورا نہیں ہوگا میں آپ ماسی کا خلا ہی بڑا وی پورا ہو ہی نہیں کنجری ستر سال دی مری کافرا شینی جیڑی بھوکے انج بھوکے کے دھوائی خدا دی او میرے مولا بتی بال کے تے بتی بجا کے تے ساؤن لگا ہے زالما کی ظلم کماؤ لگا ہے وہ مرے خلا پورا تے کوئی عالم دین کوئی ولی اللہ دا مر جائے بیان سنے جی خلا پورا نہیں ہونا معلوم ہوا یہ ہی کنجر نے تو خلا بھی کون سمجھ لگی کو نہیں لگی ہے اچھا یہ تو شعور والے یہ تو وڈے شعور والے نہ ہوئے حکومت وڈے تعلیم یافتہ آتے نے نا ایو یہ چھوٹے موٹے آدھے وفسر بنتے وےج بے شعورے نے چھوٹی تعلیم والے ہوں میں نکتا سمجھاوا کہ اصل تو واقعی ہر پاسے ہر گل کافر کی منی اور جو نے آخیا تھا منی من کی اور اللہ رسول کا حکم جڑا ہے وہ سارے واسطے کچھ نہیں ہے میں دسو ہوں میں خدا رسول کا حکم پہ بیان کرنا نا شرم بیان کرتی ہے کوفرت کے خلاف بولیا کفر دی مخالفت پہ دسنا تیری حکومت دے دملے ایسنا بھی گوارہ نہیں ہونا بس چلے میرے کے مجھے کر دیا یہ تو میرا رب جا بس چلن دونک میرا ایمان ہے تیلی سب لے دا ہر کوئی, آو آو ملد دا، دا ملد کوئی ملد نا اجا، ادھر، آجا، تعلیم آرے تعلیم کی حکم پا حکم کے دا منصوبہ کے سازش کے دا سارا ڈراما کے دے پیسے کے دی دولت پہ لگ دی ہے او بولو خالی سکول نہیں جیڑے ملونڈیاں دے ہونو مدر سے نے نا یہ بھی اور سے دے پیسے دے پچل دے نے کمپیوٹر مفت مولوی نو پیا کھید ہے مولوی جی تو کمپیوٹر بن جاؤ کمپیوٹر جاننا ہے جانا جو کمپیوٹر دے دکھا آنا ہے اور تو شا نہیں نہ آ سکتی لہٰذا مول بھی جو ابے پے پچھوں بٹن دباو گے تو سی فتوا دینا دوجا نہیں دینا یہ آدھے مولوی مول بھی نہیں مول بی کمپیوٹر آج کل مولوی مولوی نہیں حضور دے گامی کمپیوٹر پیچھے بٹن او جی دتوے دےو ٹی وی ترقی ہے جی جی جی تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے میں کد و کھانا مگر سیانی کتاب پاکستان و جرنل سائنس میں پوشن دے روانہ پیر دینا تک کٹھے ہو کے میرے ملازمت پہ آؤں گھنیاؤ پترو آؤ پانچ سات کٹے ہو میرے خلاف باقی اللہ دے فضل لال تو سا پانچ سات فقیر کلا کا سی دسدراد گا برالیاں شوکت سیالوی خانوال تے جناب پتنی جناب دا دا پروفیسر یہ سارے کٹھے ہو کے منادرا فکر ساڈی سا بھوشن روزانہ پیر کھڑا چشتی میں دینا میں کھی لکھا کھڑا ہے پاکستان دا مطالعہ سنو کی سو کہ بغیر یہ تو نہ ہی مطالعہ ہو چناج صفہ نمبر ایک سو دس حضرت جی پڑھ لو گے نظر دا مسئلہ میں تب کوئی ہے انڈا جڑا پڑھ سنا ہو اچھا اعتماد کر جاؤ گے یقین کر جاؤ گے چلو ٹھیک تفریح اور دلچسپی کا سامان تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریڈیو ٹیپ, ریڈیو ٹیپ, ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہیں جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو سی آر کے ذریعے ادھر میں کھوئے کی گل رہے امریکہ والا ہے کیے دارگے، دارگے، دار بلے بلے بلے بلے اٹھے انجنے نے حملہ ہو گیا دلیر ضرورت مند سو اور میرا وقت نہ لیا ہوگا تفریح اور دلچسپی کا سامان وہ کمپیوٹر دا پیچھوں بٹن دبائے دبا بٹن دبیچیا تو مفتی فتوا کی پا د سبق میں تھے پتروں نے تفریح پاکستان کا مطالعہ جرنل سائنس تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہے جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح و دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو وی سی آر کے ذریعے اپنی مرضی تھے ٹیلی ویژن پر فلمیں اور دوسرے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں ان سب کے علاوہ ٹیلیفون نے فاخلے ختم کر کے رکھ دیے ہیں ان ایمان نال درس ہوئے تفریح دا معنی ہے دل خوش کرنا دلچسپی دا معنی ہے دل لٹ جانا فلمیں چ ہوتا ہے وہ فلم کی ہے عبادت زناوت زنا کا طریقہ زنا دے گر ننگی جفی پی پی چمی چٹاکی پی دی لمی پی پہن دی تھلےوں وڑ رہا ہے اتوں چڑھ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے پہ پایا آخر دل خوش ہو رہا ویکو تھوڑے کوٹ کے پڑے جا تھلے لکھیا کھڑا ہے تنظیم المدارس تنظیم المدارس مدارس اہل سنت پاکستان یہ اہل سنت نہیں یہ اہل پاکستان کیونکہ دلے بئی مان اہل سنت نے کوئی اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اہل سنت ہے امام احمد روا امام احمد اہل سنت جہاں فرمانا ہے مسلاورت دربارتوا دربار نہیں یہ پوچھو جاوے گی لانت کن لے کے آوے گی فرشتے کنی لانت پھاو گے تو رب کن لانت پھاگا ایڈی گیرت والا جڑا امام او امام اہل سنت امریکہ ٹٹو کمپیوٹر برائی ہوے ہو ہو مسلمان کا دل سڑا آدھا ہے میں بڑھ چھوڑا میں مار چھوڑا خیرت تو قتل ہو جاتے نہیں پر لانتی دلے دل بلان نے پھر آدھے نہیں سارا دل پیا خوش ہوتا ہے تو قوم دے بالا لو پڑھا دے نے تفریح اور دلچسپی کا یہ سامان ہے سجڑا معلوم ہویا باقی یہودی بئی مان لے نے جی تعلیم دتی ہے جی تعلیم دتی ہے سکول کی ملوڈیا جیتی سو یہ ملوڈیا بےمان کر چڑیا سو باقی کی حال ہونا ملوڈیا درو کیا سجنا درویت ایک تین نمجانا ایک ہے انگریزی زبان ایک ہے انگریزی تعلیم یہاں دونوں چ بڑا فرق ہے انگریزی زبان سے اگریزی تعلیم اگریزی زبان حرام ہے پر اگریزی تعلیم کوفرے کوفرے کو گل کرتے ہیں ہجی وہ چنگیا گلیں بھی ہو سکتی ہیں بڑیاں بھی ہو انگریزی تعلیم کنو آخر نہیں جیڑی انگریزاں تعلیم بنا کے دینی وہ اردو ہوے بھاوے فارسی ہوے بھا پنجابی ہوے بھاویں اربی ہوے باوے انگلش ہوے جاصاب جوڑ کے دے جی کتاباں جوڑ کے دن گے وہ اپنی تہذیب اپنا طریقہ اپنا کوفر اپنی پلیتی دوسری قوم مسلمانوں پاؤن کی خاطر وہ تعلیم بنا گے انہوں آخان گے انگریزی تعلیم جی یہ یہدیاں دی تعلیم سکھان دی تعلیم ہندو تعلیم ایویں قوم جو اگریز جی تعلیم بنا وہ اگریزی تعلیم ہوگی بس سجنا वहाावे पढ़ावे, तो मुसलमान देगा अंग्रेजी तालीम आखिरी अंग्रेज बनाव मुसलमाना अपन आदत पलीतिया देर फैलाव की खातर इस वास्ते जदों काफर का तरीका कुफरे काफरों का तरीके सिखाव वाली तालीमी ہی آ رہی ہر میں بھی پڑا ہوا ہوں وڑے میں پڑی پھر دیئے دنیا انگریزی تعلیم تے انگریزی دبان دے فرق دائیں پتہ کوئی کس ہے ملانو بچ انگریزی تعلیم اور انگریزی دبان میں کیا فرق ہے انگریزی زبان جیڑی انگریز بول دن انگریزی تعلیم جیڑی تعلیم انگریز بنا کے تین گئے توجہ نہیں ہو انگریزی زبان جیڑی انگریز بولو انگریزی تعلیم جیڑی انگریز بنا کے دین گے دے اردو بھی ہوتی ہے کہ نہیں سکل اردو نہیں ہوں جیڑی میں کتاب تمہیں یہ اردو دی نہیں یہ اردو ایسی سیما پڑ کے سنایا لیکن بچ کی تعلیم یہودیت دیئے کتاب اردو دیئے مثال د میرے ہاتھ چی بولو بولو وچ اس وقت کی ہے یہ روڑ کے پیشاب چ پاؤ گلاس ہوئی ہے جب پیشاب پہ جانا ہے فلیت ہو جائے گا کہ نہیں کوئی زبان ہے کوئی زبان الفاظ برتن الفاظ برتن جو مضمون پہ وزمون او دے وہ تعلیم ہوے مدینے کے تاجدار بنسی بابا فرید تعلیم ہوفر بھی بنتی پتا نہیں دھرتی کلوتی اور سٹنا اس قوم ایڈی مردہ قوم بچ نہیں سکتی ہوں یہ نہ سمجھی ہونے بتیاں گڈیا تارا کچھ ایے رہنا نظام سکول یہودیت یہ تھا کچہری چلتے رہن گئے ہر شکر کے ہونا سو مسلمان نہیں جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے ترجمہ انگلش د جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے جب ہم اسے ہر گاؤں ہر بستی میں راج کرنے دیں گے ہر ریاست ہر شہر میں اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی اچھا اچھا بابا جی آدمی بھی بچے شعور والے ہیں ہی نہیں کیوں سمجھ لین کے بچ کی <ساک> ha, پڑی لکھشن یعنی ایڈے کافر ہوئے پہ دل بھی پتہ نہیں لگتا کہ اگو کی پینے کا خبر نہ مسلمان ہی نہیں خون ملا جو مرضی کفر بکی جان نہ قوم نو پتا لگتا ہے نہ بولنے نو جہاں دی تعلیم ہی ایڈے وفر دی ہے پڑھ رہے تے موجہ نے تے, تے پیسے وی دین ایمان ہاتھوں لاؤ فیساں بھی دمان جی بھی دزت بھی دارا کچھ پھر کیوں نہ برباد ہوے کس کھاتے داریا دیا سجنا قسم خدا دی کر کے آؤ میرے رب دا قرآن غلط ہو سکتا نہیں اللہ جی گل کر پتھر لکیر بدل سکتی ہے گل گل میں تینوں اللہ د قرآن مستفا فرمان کبھی بدل سکیلا جا موضوع بیان کرنا سی انہوں ہر طرح دے کے دلائل تھے دل دماغ بٹھا دمی رہ گئی ہے کسر رہ گئی ہے ہوں تھی جانو تا رب جانا میں دسنا فرد پورا کر بیٹھا کیا ہنفی شیا پیر کمرید ہو سکتا ہے جہے اج دینفی پیڑ یہودی کفر سکھ دے پائے یہ پیر شیع ہونی تو دہڑی منا ہوے کوئی جرم ہوے کوئی گناہ گنا ہوے تو وہ پیر نہیں بن سکتا توجہ نہیں وہ فرم مستفا دی شریعت دی کسے گل کے خلاف ہے وہ پردا نہیں گھر چ نکل جیٹھتی پئی ہے جی بزرگ فرما دے وہ مرید کرنا حرام وہرید ہونا حرام مرید صرف اس دا ہو سکتا ہے جڑا محمد پاک شریعت ترازو پورا تلے. تلے. باقی میں ہیں وہ پیڑے طریقت ہیں گڑبڑے شریعت ہیں پیڑے ٹریکٹر ہیں رہبرے فریشر ہیں فاتے ٹرالی ہیں کھڈے چاتے خنویر ہے کپی جو سیون شریف جاتے ہیں اور اس پر اور جب جان جانے لگتے ہیں تو ناچتے ہیں اور سید بھی ایسا ہی کرتے ہیں یہ جی طریقہ سید سیون شریف جانا حرام ہے سن لو میلہ ہے اور سی اتے جو زمانے کا کنجر کٹھا ہوتا رن نچدیا ڈانس ہوتے ہیں کوئی نماز نہیں کوئی اوتے روزہ نہیں کوئی فرد خدا دا نہیں ہر بےغیرت کنجر بندہ اتنے کٹھا ہوتا ہے جتے انج کے کام ہونا حرام ہے اللہ کا ولی دربار اتھے نہیں ہوں جدو اتھے شریعت کے خلاف کم ہو دربار چھڈ کے تر جا کیونکہ اللہ کا ولی خرابہ خیر ہوں جا جا دنیا رب کی شریعت کے خلاف دیکھ کے گلارا نہ کرے کردس ہوگے کسی جب میلے بند ہے بدماشیاں پہلے رنڈیا بیٹھیا جہان کٹا ہوئی تھانہ کا بلی تنگ ہو کے تو جاتا ہے سمجھ لگی ہے کون अब जा करके जरदूद उतों आ जड़ा मर्दू दो थो है, एक चक्कर मार के आवे तो झंडा रत्ता की दूजा चक्कर मारे झंडा काला कर छता तीसरे चक्कर दिल काला हो जाता دعوت اسلامی کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ برا کہا تھا انہوں نے کیا برا کیا ہے میری میرے کیسٹا پیتے تو کون نہیں کسی سنگی کو پاک پتر مل جان تو لے لو پانچ کیسٹا لائیا سن سارا کچھ حقیقت دس دیا اس مسئلہ کے بارے میں کہ بغیر ہلالا کے اپنی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے کیا بغیر ہلالا کہ اپنی تلاق شدہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے دور دور دور دور دور کو خنویر بیٹھا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> جا کی عزت واستے جان تلی تے رکھ کے پورے ملک چکر لرد ہے خود دلہا ہونا لاکھ دیر دور خنویر کتنے بیٹھا ہے تیرا مرن ٹبر جو آپ نے نو کے بی میں تقریر کے دوران کہا ہے بیشتی دروازے کے بارے میں جو پہلے گزرے وہ بڑا سور میں نہیں آخیا جو پہلے گزرے وہ بڑا سور میں آخیا جی جڑے پہلے گزردن بڑے سور ہوتے کیونکہ حکومت دملہ پہلے نہیں گزرتا ہوئے وہ بڑے بڑے وزیر گزرتے ہیں کہ نہیں تو خنویر نہیں انہوں نے خنویر آخر خنویر توہین ایمان وال جے آخر ساری امان جا مرضی سمے اما نچھنا ٹھیک ہے گلا آ کے میں بہت دروازے چلاں برسا جنت مڑ سرگو کو دے, دے کوئی <سؤال> شیطانوں سے لڑنا جہاد ہے ہر آج, آج کے مسلمان جو علماء کرام کو کہے کرتے ہیں جو پڑھنا چاہیے کھانے آلم آلہ مالا ہے جڑے تھی کتاب اللہ کی دس جنا پڑی پر عمل نہیں فرمایا کھوتے واگوں نے جڑے کتاب دے فرتے معلوم ہوا بے عملو عالم بے عملو اللہ عالم کی انسان ہی نہیں کھوتا کوتا ساری یہ سکھا پے قسم خدا دیا وڈ وڈ کے کتے آگے سٹی جائے تمجھنا جڑا ہزور کی شریت بدلے آلم جرم جہرا کفروس حافظ کا مقام زیادہ ہے یہ درس سے نظامی کا سن حافظ پہلے تو سوال ہی بے وکو کرا حافظ کا مقام زیادہ ہے یا درس نظامی کا لکھنا دے سی حافظ کا مقام زیادہ ہے یا درس نظامی پڑھنے والے کا یعنی عالم کا یہ دا جواب ہے نہ در نظامی پڑھنا لے دا مقام زیادہ ہے نہ حافظ دا مصطفیٰ دے شریعت دو پہ عمل کرنا لے, لے دا مقام بڑھا حافظ جڑا بخشی چے گا دس بندے بخشواوے گا وہ حافظ جڑا مانا قارا القرآن عاملہ بما فیہ عرب سوال آہو جس قرآن پڑھا میرا دماغ جو ہے جی روشنی سورج کے چند کو بدل اتنے تمل والے گل آئی ہواف جاوے سکول ہوفے آستے منہ دہڑی ہوفیا ویسے پاوے پینٹ ٹوئے ٹبے صاف وکھاوے پینٹ ٹوئے ٹےستے نہیں ٹوئے ٹبے اما وکھاوے ٹائی سور کی گالج پاوے آخ جی میں پراؤنو میں ست پشتہ بخشوا گا اس روپی مان لو آخ पहलो आप छुटेगा तो पिछड़े पक्षी चल गए जब सैन लम्मा चकित पिछी का की बन सी डैडी ने वेखेगा जेदा आसरा की खड़ा सा आप लम्मा होदार बंदा आलम भी उही है जोड़ा अमल वाला हाफिज उही है जरा अमल वाला جو فضیلتا عمل آیا دیا دوجے واسطے الٹا ہمارے گاؤں میں اعلان ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کو پڑھنے نہ دیں اس کو قانونی کاروائی کی جائے گی اس کو گورنمنٹ کی طرف جیل میں بند کیا جائے گا اور اس کے بارے میں بتائیں ہاں حوصلہ کرو بادشاہ جنہیں تے بارے قانون یہ بنا دیتا ہے کہ جن کی مرضی ماں بھن جا ستا ہو سکتا روک نہیں سکتا جی لڑے گا مارے سو آدر کھچ کے اس قوم دلہا کرنا بےمان کرنا ہے آخنا گھلو بھی معاف نے جڑا دھی گیا فیس بعد ایڈی قیمتی لے گیا فیس کیوں نہ معاف کرو ان فائدہ کہ نہیں فائدہ میںہ قسم خدا جان دینا کبر سٹ دیں پی دیا قبر سٹ دیں مگر سکول نہ جان دیں کافر نہ بولن بولی بے چارے کیوں سڑانا جانے میں گن ہزار کا بےمان گہا فرد نہیں ہوگا کہاں مر ایک دن بخش سے ہو جاوے ابھی اس کام سے آ گیا انہوں پتہ ہے اسا ہوں زبردستی کریے یو رپی سلے بھی بڑا کافی بنن بےمان بنن ادھر سکھا دال پتہ پڑھا ادھر بکے اندر آؤ پرہ سکھاؤ اپنے گلوں نے اندر کر دے سا آپ آ گیا حسین بننا پڑسے پر سر حکم نہ من میں شر لکھے سن سنا سامنے آ گئی وہ گل سامنے آ کی کوئی سوال پکڑتا پچھو اچھا میں سکول چ پڑھیا لکھا اچھا ویسے گل ہے جی سکول رہ گئے نا تو قوم آکھنا ہے کلمہ بھی سکول پڑھایا انگریز پڑھایا میں نہیں گیا مڑ پڑھنا سوال کا کرنا ہے جی کوئی بندہ آکھے یار تٹر چ نہیں گیا تو گسل کم کیتے چگل ہوگل نہیں پوچھ دی یہاں چگڑا میرا جنہوں نے ایسنا بھی پتہ نہیں جو علم کتنے لگتا ہے وہ میں تمہیں پوچھنا اردو زبان کی بنی ہے ختم تے پہنچ گیا اردو زبان بنی ہے سر اربی فارسی ہندی تین زبان رلیاں اردو بنی سکول چ نہیں آئی یہ بابے نظام خلیفہ خلیفا امیر خسرو اردو زبان چوڑے ہوگی آئی کائنا وہ کدھر گئے سامنا کرو یہ کھلونا کٹھے تھی چوا میدان چ نہیں کھلوا شیر میدان چ معلوم ہوا اردو زبان تے بناو والا ہی سکولی نہیں سکول ڈیڑھ سو سال دو سو سال تو پہ کھلتے امیر خوش رو دے سنجو پر میں لکھا مسلم سکولیا جھگڑا پور پور نظم سننے میریا پی موضوع بھی پائن خصوصاً انگریزی تعلیم مشاخ کی نظر میں ارب عجم کے تمام مشاعر اولیاء پیر پٹھان تو پیر سیال پیر مہر علی لجپال اے حضرت بریلوی اور ارب دے امام یوسف بن اسماعیل نبانی محدث غماری محدس زہد کوثری اس طرح دے ارب عجم دے فقیر کٹھے کر کے نقش بندی کی شیر ربانی میاں شیر ربانی دے حوالے انعال ثابت کیتا ہے کہ او سکول دے مخالف سکول نو کفر سارا کچھ آکھ دے رہے اون تقریرہ کر دے میں حوالے دے دے کے بیان کیتا ہے ہاں او سنو کہ اس پین کوئی ماہی دلال حوالہ خلت ثابت کرے میرا قیمہ کر کے کتے آگے چاہ سٹے آجے نہیں تے سمجھ لے چشتی کلہ نہیں ہر ولیہ دے پچھے ہر رب العالمین صدقہ اپنے حبیب کریم اپنے پاک ولیان دا حضور دے سارے گلاموں دا واسطہ ہی سانو زندگی اسلام والی موتی مان والی ساری دنیا آخرت حضور اللہ <سؤال> جو کر کرا کر اگوں منگنے اگوں تو کرنے جو استعمل کر گلاما کا سدکا سویرے کا بھولیا شامی گیارہ بجے ہوں بھولا نہیں آتے اتھا آ گئے تیرے دربار حضور فرمایا دنیا دیا کنجیا مینو نے رب نے جاتی اختیار جنوں چاہو فرماوا میرے آلہ حضرت گولری سرکار نے پوچھا شاہ جی تا رقبہ کن فرمایا مشرق لے مغرب تک ساری جائیداد میرے روس پاک دیئے روز پاک نے میرے سپرد کی کوئی نہ ساری مشرق تو مغرب تک توجہ